السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ رب العالمین الرحمن الرحیم الدین واشد اللہ شریق اللہ واشد الحمد ابد الصلات اللہ وسلام علیہ وصحاب وسطن سنت علیہ وبا اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہر ہفتے عقیدے واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے آج سے انشاءاللہ اللہ عقیدے کے جن مسائل کی دلیلیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صرف قرآن کی آیتوں سے پیش کی تھی آج کے بعد سے انشاءاللہ ان تمام چیزوں کی دلیلیں حدیث سے دیں گے وہ سنت سے دیں گے اور یہی طریقہ رہا ہے متقدمین مصنفین کا کہ وہ کسی بھی مسئلے میں پہلے قرآن کی آیت بیان کرتے ہیں اس کے بعد حدیث بیان کرتے ہیں اس کے بعد صلب صالحین کا قول پیش کرتے ہیں جیسا کہ مام وخائے رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری ہے وہ باپ قائم کریں گے قرآن کی آیت اس سے متعلق پیش کریں گے پھر حدیث پیش کریں گے پھر اس کے تعلق سے جو صف صا علیہ کے صحابہ تعبین کے اقوال ہوتے ہیں ان کو پیش کرتے ہیں تو ایسے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر عقیدے کے مسائل میں سب سے پہلے قرآن کی آیتوں کو پیش کیا انہوں نے کئی کئی آیتیں پیش کی اور ان کی تشریح اور تفسیر بھی آپ کے سامنے کی گئی ہیں آج سے سنت کے بارے میں مصنف رحمتہ اللہ علیہ کچھ باتیں پیش کریں گے اور ان سارے مسائل کی دلیل حدیث سے پیش کریں گے مصنف رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فصل فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللّہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں فصل یعنی اس سے پہلے قرآن کی آیتوں کو پیش کیا اب اللہ کے رسول کی سنتوں کو پیش کرنے جا رہے ہیں سنت کی کیا حیثیت ہے وہ مصنف بھی آگے بیان کریں گے لیکن آج کے درس میں سنت کی تعریف اس کا معنی مفہوم اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے جاننا کہ سنت کا شریعت میں کیا مقام ہے حدیث کا کیا درجہ ہے کیا مرتبہ ہے یہ اہل حق کے لیے یا مسلمانوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے سنت کا جو لوگوئی مانا وہ طریقہ ہے چاہے وہ طریقہ اچھا ہو چاہے وہ طریقہ خراب ہو اس کو عربی زبان میں سنت کہتے ہیں اللہ کرسور صلی اللہ تر قبل نہ سن نہ منکا نہ آپ کی پیشنگوئی ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم اپنے سابقہ امتوں کی سنتوں کی پیروی کرو گے سابقہ امتوں کے طور طریقے کو اپناو گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے طور طریقے کو اپنا گے سنن کا لفظ آپ نے استعمال کیا سنن یہ سنت کی جمع ہے سنم بھی پڑھا جاتا ہے سنن بھی پڑھا جاتا ہے یعنی ان کا طریقہ جو بھی ہے اب جو امتیں گزر چکی ہیں اہل کتاب یہود و نصارہ ان کے طریقے اور سنتوں کو تم اپناؤ گے اب ان کے طریقے کیا ہیں ان میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں ان میں اکثر تو بری باتیں ہیں جیسے شر کرنا ہے کفر کرنا ہے نفاق ہے جادو ہے یہ سب یہود یہاں نصارہ کے اندر پایا گیا تو مان نبی نے فرمایا کہ تم لوگ ان کے نقش قدم کی پیروی کرو گے ان کی سنتوں ان کے طریقے کو بناؤ گے یہ بھی سنت ہے کیونکہ ان کا طریقہ ہی ہے یہ اگرچہ برا طریقہ ہے غلط طریقہ ہے ان کے ہاں کچھ اخلاق اچھے بھی پائے جاتے ہیں اور معاملات میں ان کے ہاں اچھائی پائی جاتی ہے تو آپ کہ تم سابقہ جو متیں گزر چکی ہیں ان کے طور طریقے کو ان کی سنتوں کو اپنا گے تو ان کے برے عمل کو بھی برے طریقے کو بھی سنت کہا گیا تو سنت کا لوگوی معنی ہے طریقہ چاہے وہ اچھا طریقہ ہو چاہے برا طریقہ اس صلی اللہ کے سل صلی اللّہ وسلم فی السلام سنت الحاسنا فلو اجروحا و اجرمن عاملہ بہا جس نے اسلام کے اندر کسی اچھی سنت کو کسی سنت کو زندہ کیا یہاں ہمانبی خوا سنت ہسنا اچھی سنت اچھی سنت سے مراد یہ ہے یہاں پر کہ نبی کا کوئی عمل یا کوئی سنت جو ختم ہو گئی تھی کسی نے اس کو زندہ کر دیا فلو اجروحا و اجرمان عاملہ بھی تو اس کا اجر کرنے والے کو بھی ملے گا اور جو اس پر عمل کرے گا اس کا بھی اجر جس نے اس سنت کو زندہ کیا اسے ملے گا جس نے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اچھی سنت اچھی سنت سے مراد وہ سنت جو آپ سے ثابت شدہ ہے آپ نے کر کے دکھایا لیکن وہ کسی معاشرے میں کسی علاقے میں لوگوں نے اس سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا اب جا کر کے کسی نے اس سنت کو وہاں زندہ کیا اس کی نشر و اشاعت کی اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیا تو اس کو بھی عجر ملے گا اور جو اس کی دعوت سے متاثر ہو کر کے اس پر عمل کریں گے اس کا بھی عجر اس سنت کے پھیلانے والے کو ملے گا مثال کے طور پر کسی علاقے میں عقیقہ نہیں ہوتا ہے مان لیجئے آپ نے اپنے بچے کا بچی کا عقیقہ کیا ٹھیک ہے اب یہ عمل راج ہو گیا یہ سنت تھا نا کرنا سنت موقع ہے ہمارے علاقوں میں بہت سارے جگہوں پر عقیقہ نہیں کیا جاتا ہے بچی کا بھی اور بچے کا بھی نہیں کیا جاتا ہے کہتے ہیں عقیقہ نہیں کرنا چاہیے ہانک اللہ کے سر کی سنتیں ہیں آپ نے حسن حسین کا عقیقہ کیا سابق کرام عقیقہ کیا کرتے تھے خود آپ نے اپنا عقیقہ کیا نبوت کے بعد جیسا کہ حدیث آتی ہے کہ نبوت کے بعد ہمارے بھی نے خود اپنا عقیقہ کیا تو عقیقہ کرنا ہمارے بھی کی سنت ہے سنت موقع ہے کسی علاقے میں اگر اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے آپ نے اس کو رائج کر دیا تو آپ کو تو ثواب ملے گا ہی جب تک اس پر اس علاقے میں عمل ہوگا ان تمام لوگوں کا عجربی آپ کو ملے گا کیونکہ آپ نے ایک مردہ سنت کو زندہ کر دیا آپ کسی علاقے میں ہیں جہاں پر فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت پایا جاتا ہے یہاں بھی لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے حالانکہ یہ غلط ہے میرے بھائی کہ اگر کسی بھی نماز کی جماعت کھڑی ہے جماعت کھڑی ہونے کے بعد جو کوئی مسجد میں آئے اس کا جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے اس کا الگ سے سنت پڑھنا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ہماربی نے منع کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر جب تک امام سلاب نہ پھیر دے اس وقت تک لوگ آتے رہتے ہیں جماعت میں شامل ہونے کے بجائے سنت پڑھتے رہتے ہیں فجر میں خاص طور پر یہ عمل غلط ہے نبی کی سنت کے خلاف ہے امان نبی الفرمائی وقیمت صلاح و, و فلاحصلاۃ المقوبہ فرد نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز ہوتی ہی نہیں ہے یہ صحیح مسلم کی روایت فرض نماز کا درجہ اونچا ہے سنت سے اس کا درجہ بلند ہے سنت آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں جماعت چھوڑ جائے گی آپ کو جماعت کا سواب نہیں ملے گا جماعت قائم انسان کو جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے جماعت کھڑی ہونے کے بعد اگر کوئی ستون کے پیچھے سنت الگ سے پڑھتا ہے اس کا یہ کرنا سراسر حرام ہونا ناجائز ہے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے لوگ اسی کی دعوت دیتے ہیں اسی کی تعلیم دیتے ہیں کہ پہلے سنت پڑھو اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جاؤ کہتے ہیں کہ جب تک امام سلام نہ لے جب تک آپ سنت پڑھتے رہیے سلام پھیرنے سے پہلے آ کر کے جلدی سے مل جاؤ یہ بالکل غلط ہے نبی کی تعلیم اور نبی کی صحیح حدیث کے خلاف ہے اما نبی کے فرمان ادا وقیمت صلاح سے مسلم کی روایتی ہے فلا صلاح تا نماز ہوتی نہیں ہے اللہ مکتوبہ فرض نماز کے علاوہ اللہ نے عقل بھی دیا نا ہم سب کو آپ خود عقل سوچئے بھائی سنت اور فرض کس کا درجہ اونچا ہے کس کا درجہ اونچا ہے ظاہر بات فرض کا درجہ اونچا ہے جماعت کڑی ہے سارے مسلمان نماز پڑھ رہے جماعت کے ساتھ آپ اکیلے الگ نماز پڑھ رہے ہیں مسلمانوں کی جماعت سے کٹ کر کے کئی سب مسلمان نے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں ان سے کٹ کر کے الگ ہو کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ غلط طریقہ میرے بھائی ہو یہ جائز نہیں ہے اس لیے اگر کسی علاقے میں اس پر عمل نہیں ہو رہا آپ نے اس کو رائج کیا جا کر کے لوگوں کو سمجھایا لوگوں کو بتایا لوگوں نے جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنت کو پڑھنا چھوڑ دیا آپ کو اس کو ملے گا آپ نے زندہ سنت کو زندہ کیا جا مردہ سنت کو زندہ کیا آپ نے سنت کا یہ سنت آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں فرض نماز کے بعد آپ سنت پڑھ سکتے ہیں ابو داود کے روایت ہے ترمیزی کی حدیث ہے کہ ایک صحابی ہیں ان کا نام دیکھیے میرے ذہن سے نکل گیا وہ نبی کے ساتھ انہوں نے فجر کی نماز پڑھی فجر کی نماز پڑھی ہمانبی نے اسلام پھیرا سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ پھر وہ نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے پورا پوچھے کون سی نماز ہے ہمارے بھی نے پوچھے کون سی نماز ہے کہا کہ جو ہے یہ سنت ہے جو میں نے پہلے نہیں پڑھی تھی تو آپ خاموش رہے بعض روایتوں ان کے اندر آپ نے کہا کہ فلاح کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی فرض نماز کے فوری بعد سلام پھیرنے کے بعد سنت پہلے نہیں پڑھاتا اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اگر یہ چیز غلط ہوتی تو ہمارے بھی ان کو ٹوک دیتے منع کر دیتی کہ آئندہ ایسا مت کرنا ابھی کر لیا آئندہ ایسا مت کرنا جیسے ابو بکرا ایک صحابی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے مسلم کی روایت ہے بخاری کی روایت ہے آپ نماز پڑھا رہے تھے تو رکو میں تھے وہ دروازے سے داخل ہوئے تو دروازے ہی میں رکو میں چلے گئے اور رکو کی حالت میں چلتے ہوئے آئے اور سب میں شامل ہو گئے ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب نے خصوصی اطلاع فرمائی تھی وہ یہ ہے آپ نماز میں پیچھے کے لوگوں کو دیکھتے تھے تھی نماز میں نماز کے علاوہ نہیں ہے، نماز کی حالت میں پیچھے کے لوگوں کو دیکھتے تھے جب آپ سلام سے فارغ ہوئے تو آپ نے ابو بکرا سے پوچھا کہ اللہ تع اللہ تعالیٰ تمہارے حرص کو اور زیادہ کرے شوق اور بڑھائے لیکن آئندہ ایسا مت کرنا آئندہ ایسا مت کرنا آپ ان کو ٹوک دیا منع کر دیا کیا کیا تھا انہوں نے مسجد میں داخل ہوئے دروازے ہی سے رکو کی حالت میں چلتے ہوئے آئے اور سب میں شامل ہو گئے جماعت میں شامل ہو گئے یہ ہم سے مطلوب نہیں ہے کہ آپ وہیں جماعت میں شامل ہو جائیں وہیں چلتے ہوئے آئیں یمام سجدے میں ہے تو آپ وہیں سجدے میں گر جائیں اور پیشانی کو رگڑتے ہوئے آ کر کے سب میں شامل جائیں یہ اسلام اس کا حکم نہیں دیتا ہے آپ ان کو منع کر دیا آئندہ ایسا مت کرنا نہیں معلوم تھا ان کو اسلام نازل ہو رہا تھا اللہ کا حکم نازل ہو رہا تھا ان کو نہیں معلوم تھا انہوں نے کیا لیکن کو منع دیا تو اگر کا یہ عمل ناجائز ہوتا وہ اس صحابی کا جنہوں نے فجر کی نماز کے فوری بات سنت پڑھی تھی تو ماں نے بھی ان کو منا کر دیتے کہتے عہدہ احتمت کرنا لیکن آپ نے منانے نہیں کیا کہا کہ حرج کی بات نہیں ہے تو اسے کیا معلوم ہوا اسے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز کے فوری بعد سورج نکلنے سے پہلے انسان سنت پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے کسی مرد مردہ سنت کو زندہ کیا جس پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا اور جب تک اس پر عمل ہوگا تمام کر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کو دے گا کیونکہ وہ سبب بنا خیر کا فائل ہی نبی کی حدیث ہے خیر پر رہنمائی کرنے والے کو کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے اور اگر کوئی انسان بری چیز راج کرے گا کوئی بدات راج کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا ہی اور جو اس پر عمل کریں گے ان کا بھی گناہ اسی کے سر پر جائے گا اسی حدیث میں جس میں آپ نے سنایا کہ منسن نفی اسلام سنتن حاصنا جس نے اسلام کے اندر اچھی سنت مردہ سنت کو زندہ کیا فلح اجرواج راملہ بھی اس کو کرنے کا ادر ملے گا اور جو بھی عمل کریں گے ان کا بھی عزر اسے ملے گا وہ منسن نفیل اسلام سنتن سیاح اور جس نے اسلام کے اندر بری سنت یعنی بداعت کو رائج کیا فلحو وزروا وزر عاملہ بھی ہا تو اس کا گنا اسے ملے گا اور جو لوگ اس کی دعوت سے متاثر ہو کر کے یا اس کی بات سے متاثر ہو کر کے اس پر عمل کریں گے اس کا بھی گناہ اس کو کھاتے میں جائے گا اس کو ملے گا یہاں پر سنت سیاح سے براد ہے. کیا ہے بدھات ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سنت عربی زبان میں طریقے کو کہتے ہیں طریقہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے اس کو عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں سنت کی تعریف جو عام طور پر کی جاتی ہو یہ ہے کہ نبی سے جو منقول ہے ثابت ہے چاہے آپ کا قول ہو چاہے آپ کا فعل ہو یا آپ کی تقریر ہو اس کو سنت کہا جاتا ہے اس کو حدیث حدیث اور سنت دونوں ایک ہی معنی میں ہے دونوں میں فرق نہیں ہے یہ سب سے پہلے جس نے سنت اور حدیث کے اندر فرق کیا غلام احمد قادیانی ہے غلام احمد قادیانی کے نام سنا نا آپ لوگوں نے جسے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ہندوستان میں انگریزوں کی پیداوار کادیانی جن کے کافر ہونے پر پورے مسلمانوں کا پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے یہ اجماع ثابت ہو گیا آج اگر یہ اجماء ٹوٹ جائے ایسے علما برے والما پیدا ہو جائیں یا لوگ پیدا ہو جائیں جو قادیانی کو بھی مسلمان کہیں لگے ان کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا اس لیے کہ اجماع ثابت ہو جانے کے بعد اب اس کے خلاف اگر کوئی کرتا اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے کوئی اعتبار نہیں ہوگا یہ قاعدہ ہے باقاعدہ باقاعدہ ان کے کافر ہونے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہے مسلمانوں کا بھی عام لوگوں کا بھی لہذا اب کوئی اگر رواداری میں اپنے اخلاق کو ثابت کرنے کے لیے اور کسی کے دباؤ میں آ کر کے ان کو بھی مسلمان ماننے لگے وہ مسلمان نہیں مانے جائیں گے وہ اجماع ٹوٹ نہیں سکتا اجماع ہو چکا ہے اس لیے اس ان کی بات کا کوئی اعتبار شریعت کے اندر نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے یہ یعنی ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا تو میں بتا رہا تھا کہ کی کیا بات چل رہی تھی بھائی جی ہاں حدیث اور سنت جزاک اللہ خیر یہ دیکھیے ہمارے ذاکر صاحب ہیں ماشاء اللہ ایک جسم سے بھی حاضر اقل و دماغ سے بھی حاضر ہیں جی ہاں تو حدیث اور سنت میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ حدیث الگ ہے سنت الگ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے غلام احمد قادیانی تک کسی بھی عالم دین نے حدیث اور سنت کے اندر کوئی فرق نہیں کیا ہے شریعت کے اعتبار سے لغت کے اعتبار سے فرق ہے سنت کہتے ہیں طریقے کو حدیث کہتے ہیں بات اور گفتگو کو لیکن شریعت اور سلی... اصطلاح کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں دونوں کے اندر سب سے پہلا جس نے آ کر کے فرق کیا وہ غلام احمد خادیانی اس نے کہا کہ سنت آپ کے عمل کو کہا جائے گا اور جس کا ثبوت اران کے ساتھ ہوتا ہے اور حدیث وہ ہے جو آپ کا قول ہے یہ اس کو حدیث کہا جائے گا سنت آپ کے متواتر عمل کو کہا جائے گا اس سے پہلے کسی نے تفریق نہیں کیا تھا افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے ہمارے ملک کے علماء بھی آج اس فرق کو لے رہے ہیں اور کہتے حدیث اور سنت میں فرق ہے کہتے سنت کو لو لو حدیث کو نہ لو کہتے ہیں بہت سارے دنندی علماء کہتے معاف کر دینا مجھے معاف نہیں کرنا یہ حق ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں دل کہے گا معاف کرنا اور نہ معاف کرنا کیونکہ حق بات کہنے میں کوئی مجھے ڈر نہیں ہوتا الحمدللہ کہ بھئی کوئی غلط بات میں کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ باقاعدہ کہتے ہیں شافئی مذہب کے ماننے والے کہتے سنت لے لو حدیث کو نہ لو سنت لو حدیثوں پر مر کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے سنت کو لے لو باقاعدہ کہتے ہیں پڑھی ہمارے ایک بڑے عالم ہیں عبدالواہد انور یوسفی کوکر میں رہتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی حدیث اور سنت میں فرق باقاعدہ ان کے اخبار ان کی میں آن جو کہتے ہیں سنتوں کو لو کو چھوڑ دو ہم سنت کے پابند حدیث کے نہیں پابند ہیں حالانکہ حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں آیا ہے نہ نبی کی اصلاح میں زبان میں اور نہ ہی اور لوگوں کی زبان اس میں تعریف کے اندر کبھی بھی کسی نے فرق نہیں کیا حدیث اور سنت کا مانا ایک ہی ہے جی ہاں یہاں جو سنت ان لفظ کا ہے آگے دیکھیں گے اللہ کے سلو حدیثیں پیش کریں گے وہ جس کو یہ لوگ حدیث کہتے ہیں تو سنت یہ لوگ کہتے ہیں عمل کو متواتر جو عمل ثابت اس کو سنت بھائی جو عمل اللہ کے اصول ثابت ہو گیا اس پر عمل کیا جائے گا چاہے کوئی کرے نہ کرے آج بہت ساری چیزیں ایسی جو ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہو رہی ہیں نبی کی سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے تو کیا اس سنت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب کا عمل ہونا چاہیے ہاں؟ کتنے لوگوں نے سنت پر عمل چھوڑ دیا نمازی کی مثال لے لیجئے کتنے لوگ رفادین کرتے ہیں رفادین نبی کی سنت ہے یہ ہے کہ نہیں سنت بھائی بخاری مسلم کی حدیث ہی ہیں حدیث ہے؟ اس کے تعلق سے حدیث ہے لیکن افدے لوگ نہیں کرتے اب کہیں کہ بھئی یہ سنت ہم نہیں کریں گے کیونکہ سارے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں متوطر نہیں ہے اس پر اجماع نہیں ہے نواز بلّہ حدیث ثابت ہو گئی اب اس پر عمل کرنے کے لیے کسی کے عمل کو نہیں دیکھا جائے گا نبی ہمارے کافی ہیں نبی کا عمل کافی ہے نبی کے برابر کوئی نہیں پوری دنیا ایک طرف ہو جائے تو بھی نبی کے پدم کے دھول کے برابر کیا بلکہ کروڑوں ہاں حصہ بھی نہیں پہنچ سکتی ہے نبی کا عمل ثابت ہو گیا حدیث سے اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے یہ نہیں ضروری ہے کہ وہ متوطن لوگ اس پر عمل کرنے والے ہوں نہ اکثر سنتیں ناپید ہو جائیں گے اکثر سنتیں ختم ہو جائیں گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث اور سنت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے حدیث سنت دونوں ایک ہی معنی کے اندر ہے نبی سے جو بھی منقول ہے ثابت ہے چاہے آپ اسے حدیث کا چاہے اسے سنت کہیں تو عام طور پر جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہی کہ نبی کی سے جو منقول ہے چاہے آپ کا قول ہو چاہے آپ کا فعل ہو یا آپ کی تقریر اس کو حدیث اور سنت کہا جاتا ہے قول جیسے آپ نے فرمایا انما نمالا مال و بھی اعمال کا دار نیتوں پر آپ کی قولی حدیث ہے اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ سلو کما جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اسے نماز پڑھو کوئی طریقہ نہ اپناؤ خود ارنی مناسب کم جیسے میں نے حج کیا ویسے مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو ویسے حج کرو تو آپ نے جو فرما دیا آپ کا جو قول ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے فیل کیا ہے آپ نے جو عمل کر کے دکھایا آپ نے اضو کیا آپ نے نماز پڑھی آپ نے حج کیا آپ نے عمرہ کیا سب کچھ کیا نا آپ نے قرآن کیا آپ نے تلاوت کی اور بہت سارا کام آپ نے کیا تو وہ سب جو عمل آپ کا وہ بھی سنت ہے وہ بھی حدیث اس پر بھی عمل کیا جائے گا شرط یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ خاص نہ ہو اور شرط یہ ہے کہ آپ سے ثابت ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ میں نے ابھی یہ کیا حالانکہ ان ابھی ثابت ہی نہ ہو یہ ثابت تو ہے لیکن نبی کے ساتھ خاص ہے جیسے آپ کل کے لیے چار سے زیادہ بیویوں سے شادی کرنا جائز تھا ہمارے لیے صرف چار ہے چار سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے چار پر قائنت کرنی پڑے گی چار سے زیادہ نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ آپ نے ایک کو طلاق دے دیا تب ٹھیک ہے ورنہ چار سے زیادہ کرنا حرام ہے ایک وقت میں چار بیوی سے زیادہ رکھنا حرام ہے شریعت کے اندر یہ آپ کے ساتھ خاص تھا ایسی کوئی عورت آپ کے لیے کے کہتی کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے کر دیا تو اس سے آپ کا نکاح جائز ہو جاتا تھا ہمارے لیے جائز نہیں ہے ہمارے لیے باقاعدہ ولی کی اجازت چاہیے مہر چاہیے گواہ چاہیے ساری چیزیں چاہیے تب جا کر کے نکاح ہوتا ہے یہ امانبی کے ساتھ چیز خاص تھی ایسی امانبی کوئی عمل کرتے تھے اس کا عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا تھا جیسا کلما نے بیان کیا ہے اثر کے بعد ایک مرتبہ امانبی کے پاس کچھ قافلے کے لوگ آئے بو کے پیاسے بیچارے, فقیر, تھے بےچارے فقیر فقرا تو آپ نے اعلان کیا کہ ان سب کی مدد کیجیے آپ لوگ نے مدد کیا ان کی مدد کرتے کرتے اثر کا وقت ہو گیا ظہر کے بعد جو دورات سنت ہے آپ نہیں پڑھ سکے آپ نے کب پڑھا تو پڑھا، اثر, کے بعد پڑھا. اثر کے بعد جب آپ نے پڑھا تب آپ کا معمول ہو گیا اثر کے بعد دو رکعت سنت پڑھنا ظہر کے بعد دو رکعت پڑھتے تھے آپ اس کے بعد بھی پڑھنے لکھ پڑھتے تھے لیکن اس واقعے کے بعد آپ کا معمول ہوگی اثر کے بعد دو قاسط سنت پڑھنا کیوں اس لیے کہ جب آپ نے کر لیا تو کرنا اب کے لیے ضروری ہو گیا ہمارے لیے نہیں ہے یہ میں نے دیکھا ایک دو لوگوں کو اثر بات پڑھتے ہوئے کہا کہ ہمارے بھی نے پڑھا ہے ہم نے ان کو سمجھایا کہا کہ دیکھئے ہمارے بھی نے اس لیے پڑھا تھا کیونکہ ظہر کی دو قاعط سنت آپ نہیں پڑھ پائے تھے مصروف ہو گئے تھے اس لیے آپ نے بعد میں پڑھا جس چیز کو آپ نے کیا کرنا آپ کے لیے ضروری جاتا تھا آپ کپڑا مقام اونچا تھا نا آپ نبی تھے بھائی سب کے پیشوا اور سب کے رہبر تھے سب کے اسوا تھے نمونہ تھے تو اس لیے علماء نے بیان کیا کہ اگر آپ نے کوئی کام کیا تو آپ کے لیے عمل کرنا ضروری ہو جاتا تھا تو آپ نے اثر کے بعد پڑھا تو یہ عمل آپ کے ساتھ خاص ہے ہمارے لیے جائز نہیں اثر کے بعد کوئی سنت پڑھنا وہ سنت جس کا کوئی سبب نہ ہو وہ سنت جس کا سبب ہے اس کو انسان بعد میں پڑھ سکتا ہے جیسے آپ اثر کے بعد مسجد میں آئے تو مسجد میں اللہ کے سرخ حدیث ہے اذا جا فلائجلی فلائجلی رکھاتے ہیں جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے آپ مسجد میں اثر کے بعد آئے آپ کو دو رکعت پڑھنے کے بعد ہی بیٹھنا ہے آپ نے اثر کے بعد طواف کیا طواف کے کی بعد دو رکعت ہوتی ہے نا آپ پڑھیں گے سبب ہے یہ کسی کی وفات ہو گئی جنازے کی نماز اثر کے بعد ہے تو اثر کے بعد جنازے کی نماز پڑھی جائے گی یہ سبب ہے اگر کسی نماز کا ریزن ہے سبب ہے تو وہ عمل کریں گے اگر سبب نہیں ہے تو کوئی عام نفل اثر کے بعد عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کیا آپ نے اثر کی نماز پڑھ لیا گھر میں بیٹھے ہوئے چلو سنت پڑھتے دو دو رکعت نہیں یہ جائز نہیں ہے نفری نہیں پڑھنا جائز ہے آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لیا مان لیجیے اب آپ بیٹھے ہوئی ہیں مسجد کے اندر یا گھر میں کہتے لائیے دو دو رکعت پڑھتے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ مغرب کے بعد ہمارے بھی نماز پڑھنے سے نہیں منع کیا نفل نماز نفل نماز عام سکتے آپ لیکن اثر کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہمارے بھی نہیں ایسے ہی فجر کی نماز ہو جانے کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے اللہ یہ کہ جس آدمی کی سنت رہے گی وہ سنت پڑھ سکتا کیونکہ ہمارے نبی نے فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے تو وہ نماز جس کا کوئی سبب نہ ہو اگر سبب اس کا ہے تو آپ پڑھیں گے آپ نے فجر کے بعد طواف کیا اب فجر کے بعد طواف کے بعد دو رکھات پڑھنا سنت نہ تو آپ پڑھیں گے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے ابھی نے فجر کے بعد منع کیا ہے لہٰذا فجر کے بعد ہم طواف کی دو سنت نہیں پڑھیں گے نہیں آپ کو پڑھنا پڑے گا یہ نبی کی سنت ہے جس نماز کا سبب ہے وہ آپ پڑھ سکتے اگر سبب نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھ سکتے تو یہ آپ کا فیل ہمارے لیے سنت ہے کی وہ آپ کے ساتھ خاص نہ ہو اگر خاص ہوگا تو پھر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تقریر کا مطلب کیا ہوتا ہے تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے صحابی نے عمل کیا آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی یا یہ کہا کہ کوئی حرض کی بات نہیں تو اس کو حدیث تقریری یا سنت تقریری کہا جاتا ہے تقریر یہ اردو معنی میں نہیں ہے عربی معنی میں تقریر کہتے ہیں ثابت کرنا آپ نے خاموش رہ کر کے ثابت کر دیا ان کے عمل کو کہ ان کا یہ عمل سنت ہے جائز ہے کیونکہ آپ غلط چیز پر خاموش نہیں رہتے تھے کسی نے کوئی غلط عمل کیا آپ ان کو ٹوک دیتے تھے کہ مت کرنا آپ کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل جائز ہے اگر جائز نہ ہوتا تو آپ خاموش نہ رہتے ہے نا حدیث کے دراتہ حتیہ پر بناس رضی اللہ عنہ غزے ذات السلاسل ایک غزوہ پیش آیا تھا اس غزے میں احتلام ہو گیا ناپاک ہو گئے احتلام ہونے کی صورت میں غسل کرنا پڑتا ہے لیکن یہ جنگ سخت سردی کے زمانے میں لڑی گئی تھی سخت سردی تھی غسل کرنا تھا اور وہ امیر بھی تھے امر بناس کمانڈر تھے وہ فوج کے یعنی جو لشکر گیا تھا ان کے کمانڈر تھے امر بناس رضی اللہ تعینوں جنہوں نے مصر کو فتح کیا ان کو فاتح مصر کہا جاتا ہے امر بناس رضی اللہ تعانوں کو تو پانی بہت ٹھنڈا ہے سردی کا موسم ہے اگر غسل کر لیں گے تو جو ہے بیمار ہو سکتے ہیں یا جان جا سکتی ہے اور ایسا ہوا تھا کہ ایک صحابی کے بارے میں ایسا ہو گیا تو کہا کہ نبی آپ کو تو غسل کرنا ضروری ہے انہوں نے غسل کر لیا ان کی وفات ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا تیمم کر لیا اور تیمم کر کے جو ہے نماز پڑھا دیا ہستے عمر بن آواز رضی اللہ عطا انہوں نے ہمارے نبی کے پاس آئے کہنے لگے کہ میں نے ایسا کیا تو کہا نہ پاکی میں تم نے لوگوں کو نماز پڑھا دی تو انہوں نے کہا کہ اللہ عرمہ تھا کہ اولا تخت النف اپنے آپ کو قتل نہ کرو سخت سردی تھی اگر میں غسل کرتا تو میری جان جا سکتی تھی اس لیے میں نے تیمون کر کے لوگوں کو نماز پڑھا دیا تو ماں نبی ہنسنے لگے کیا مطلب اس کا کہ جائز تھا ان جان رہے گی تبھی انسان نماز پڑھے گا اور انسان جب تیمون کر لے وہ بھی پاک ہو گیا تیم بھی متحر ہے جیسے پانی انسان کو پاک کرتا ہے ایسے تیم بھی انسان کو پاک کرتا ہے کہ نہیں ہے تیم سے بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے جان جانے کا خطرہ ہے پانی نہیں موجود ہے کر لے تو کر پاک ہو گیا جب آدمی کے نماز پڑھنا اپنے لئے جائز ہو گیا دوسرے آدمی کی نماز پڑھانا بھی جائز ہو جائے گا جب اس کی اپنی نماز ہو جائے گی تو اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی بھی نماز ہو جائے گی وہ کمانڈر تھے ہست امر بناس رضی اللہ عں نماز پڑھا دیا ہمارے بھی مسکرانے لگے اگر ان کا عمل جائز نہ ہو تو آپ منع کر دیتے نا کیا آئندہ ایسا مت کرنا نہ مت نماز پڑھانا تیمون کی حالت میں یا اس طریقے سے غسل کی بغیر نماز نہ پڑھنا یا نہ پڑھنا آپ کو منع نہیں کیا تو سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا رہنا یہ بھی سنت ہے یہ بھی حدیث ہے ہمارے نبی کے دسترخوان پر دب کھائے گا سانڈا سانڈا معلوم ہے نا جی ہاں سانڈا تو نوجوانوں کو بہت معلوم ہوتا ہوگا اس کا تیل جو ہمارے بہت مشہور ہے نوجوان لوگ جو ہے کہ بہت اسے طاقت بڑھتی ہے وہ ہے جی ہاں تو سانڈا بال طاقتور ہے وہ سانڈا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے تو ہمارے نبی کے دسترخوان پر کھائے گا خالد بنوری رضی اللہ عنہ نہیں کھایا ہمارے نبی نہیں کھایا نبی نے کہا پوچھا گیا کہا کہ نہیں میں اس کو حرام نہیں کرتا ہوں لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ کے دسترخوان پر کھایا گیا یہ مسلم کی وغیرہ صحیح مسلم اور بخاری وغیرہ کی حدیث ہیں سب صحیح حدیثیں ہیں تو امان نبی نے کہا کہ نہیں میں مجھے اچھا نہیں لگتا آپ نے اس کو حرام نہیں قرار دیا اگر حرام ہوتا تو منع کر دیتی کہ مت کھاؤ یہ حرام ہے تمہارے لیے تو اس سے معلوم ہو کہ اگر آپ کے سامنے کوئی عمل ہو اور آپ خاموش ہو جائیں تو اس کا مطلب ہی کہ وہ سنت وہ حدیث ہے اس پر عمل کیا جائے گا اور وہ سنت پڑھنے والی فجر کی نماز کے بعد ہم نے آپ کے سامنے اس کو جو ہے پیش کیا بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں کہ صحابہ نے عمل کی اور آپ نے خاموشی اختیار کی اگر مثالیں دینی جائیں تو بہت ساری مثالیں ہو جائیں گی ایک دو مثالیں ہمارے لیے کافی ہیں تو آپ کے قول کو آپ کے فعل کو اور آپ کی تقریر کو آپ کی تقریر یعنی آپ نے یا تو یہ کہا کوئی حرج نہیں یہ آپ نے خاموشی اختیار کر لی یہ سب کو سنت اور حدیث کہا جاتا ہے یہ عام طور پر لوگ اس کی حد سنت کی ہی تعریف کرتے لیکن اس میں کچھ چیزیں اور بھی اضافہ اگر کر دی جائیں تو اور جامع تعریف ہو جاتی ہے اور وہ کیا ہے کہ آپ کی تخلیقی صفات جس شکل و صورت میں اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا تھا وہ شکل و صورت بھی اگر کسی کو مل جائے تو یہ بھی ایک سنت ہوتی ہے وہ شکل و صورت جو اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی اس لیے محدثین نے آپ کی شکل و صورت اور تخلیقی صفات کو بھی سنت اور حدیث کے اندر بیان کیا ہے تخلیقی صفات کیا جیسے آپ کا قد کتنا اونچا تھا آپ کا رنگ کیسا تھا آپ کی انیا کیسی تھی آپ کے بال کیسے تھے یہ ساری چیزیں تخلیقی صفات یہ اگر کسی کو مل جائیں تو یہ اس کے لیے شرف کی بات ہوتی ہے اس کے لیے اعزاز اور تقریم کی بات ہوتی ہے اس شرط کے ساتھ کی ایمان لانے کے بعد ایمان کے بعد اور نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے بعد ورنہ اگر شکل تو مل گئی نبی کی لیکن عمل نہیں نبی کا ملا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا انسان کو اسی لیے مورخین اور سیرت نگاروں نے چند لوگوں کے بارے بیان کیا ہے کہ ان کی جو شکل تھی وہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی ان کی باقاعدہ سیرت کے اندر اس کو بیان کیا انہی میں سے کون ہے قسم بن العباس عباس ہمارے نبی کے چچا تھے ان کے صاحبزادے ان کا نام تھا قسم. جعفر رضی اللہ عنہ ابو طالب کے بیٹے جعفر بن ابو طالب ٹھیک ہے ان کی بھی شکل ہمارے ہماربی سے ملتی تھی تیسرے ابو سفیان بن الحرد ان کی بھی شکل ہمارے ہماربی صلی اللہ عصلم سے ملتی تھی تین ہو گئے جی اور چوتھے کون تھے صاحب بن عبید صاحب بن عبید ہیں ان کو بھی شکل اللہ رب العالمین نے نبی کی شکل دید دے رکھی تھی پانچویں نمبر پر جن کو سب سے زیادہ ہمارے نبی کی شکل ملی تھی وہ تے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ حسن بن علی حسن کو جانتے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ جن کو شیعہ نہیں مانتے ہیں ان کے صرف حسین ہیں حسن کو نہیں مانتے وہ لوگ صرف حسین یا حسین یا حسین کے راہ لگائیں گے وہ حسن کو نہیں مانتے وہ کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت امیر معابیہ کو دے دیا تھا نا ہستے علی ہستے حسن حستے حسین سے بڑے تھے حستے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہستے حسین دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے بڑی فضیلت ان کی بڑا اونچا مقام ہے دونوں کا تو علی رضی اللہ عنہ کے بعد جب خلافت ملی حسط حسن رضی اللہ عنہ کو تو انہوں نے کیا کیا تھا خلافت سے تسبردار ہو گئے تھے اور کوفہ کی جامع مسجد میں ایک کرسی بڑی شاندار کرسی منگائی اور کرسی منگانے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر بٹھا دیا اور حکومت اور خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں آج سے کہ میں خلیفہ نہیں رہوں گا اب خلافت ان کے ہاتھ میں جا رہے ویر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ان کے جو کمانڈر تھے ہست حسن رضی اللہ عنہ کی وہ پیشکشائے کہ ویر معاویہ کے ہاتھ پر کیسے بیعت کروں میں ڈاٹا ان کو جا کر کے ہاتھ میں بیعت کرو اور خود حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت کیا اسی لیے اس سال کو عام الجماعہ کہا جاتا ہے ام الجماعت کیونکہ مسلمانوں میں دو جماعت ہو گئی تھی ایک تو جو وہ جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے دوسرے وہ جو عمیر کے ساتھ تھے اور ہماربین ہستحسن کے بارے میں فرمایا تھا ابنی سید. میرا بیٹا سردار ہے سعید صلی اللہ عبی بین فتحین اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے مومنوں کی دو جماعت کے بارے میں کیا کرے گا اصلاح کرے گا اتفاق کرے گا دونوں جماعتوں کو ہمارے نبین مومنین کا دونوں مومنین تھے سب کے سب صحاب تھے جو ان کے ساتھ رہنے والے تھے کہا مومنین کی دونوں جماعتوں کے درمیان ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اصلاح کرے گا اتفاق کرے گا تم کی پیچین گوئی تھی اور وہ پیچین گوئی حرف برف ثابت ہوئی ابھی مابیہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے انہوں نے ان کے ہاتھ و بیعت کیا اور ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا اور جو اختلاف تھا وہ اختلاف ختم ہو گیا اور پورے بیس سال تک ابھی رضی اللہ عنہ, عنہ نے خلافت کی بڑے حلیم بڑے بردوار تھے کاتب وہی تھے امیر معاویہ رضی اللہ حدان ہو بڑے فضائل ہیں لیکن مودودی صاحب نے امیر معاویہ کو بھی گھسیٹ دیا امر بن آسم پر اعتراض کیا امیر معاویہ پر اتراض کیا موغیہ بن شعبہ پر اعتراض کیا خلاف تو میں پڑی جا کر کے جی ہاں بڑے بڑے نام ہیں یہ مودودی صاحب کا بڑا نام ہے لیکن انہوں نے ایسا کچھ دے دیا حکومت کو کہ نوجوان آج صاحب اکرام پر اعتراض کرتے ہیں امیر معاویہ کو برا بھلا کہاستے عثمان کو بھی برا بھلا کہا انہوں نے. جی ہاں پڑھیے ان کی خلافتملوکیت اسی لیے خلافت و ملوکیت ایران سے چھپی ہے ان کے ہاں بھی چھپی ایران سے بھی چھپی ہے انہوں نے کہا کہ جو خلافت و ملوکیت نے جو ہمارا کام کیا ہمارے مشن کو کیا ہے کسی اور کتاب نے نہیں کیا ہے کیونکہ یہ اہل سنت میں سے تھے مودودی صاحب جب اہل سنت میں سے کوئی ہنستے کیا نام ہے میر پر ہنست عثمان پر ہست عمر بن آس پر ہنستے مغیرہ بن شعبہ پر شعبہ پر اور بڑے بڑے صحابہ پر اعتراض کرے گا تو ان کو تو خود دلیل مل گئی گھر کا بےدی کیا لنکا ڈھائی والی بات ہوگی کہ ان کے خود ان کی جماعت میں سے جو ہے ان پر اعتراض کرنے والے مل گئے تو اس لیے اس کتاب سے بہت زیادہ شہیت پھیلی اس لیے آپ جماعت اسلامی آج روافذ کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے ہمیشہ, ہمیشہ ساتھ رہتی ہے بات یاد رکھ لیجئے اخوانی تحریکی جماعت اسلامی والے ہمیشہ انہوں نے کبھی سعودیہ کا ساتھ نہیں دیا ہمیشہ ایران کا ساتھ دیا 10 ایران کی دس سال جنگ ہوئی معلوم آپ لوگوں کو دس سال جنگ میں عراق کا ساتھ نہیں دیا تھا ایران کا ساتھ دیا تھا کس نے جماعت اسلامی نے یہ سب حقیقت ہے یہ کوئی الزام نہیں ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھا اللہ تعالی کو گواہ بنا کر کے کہہ رہا ہوں جن کا ساتھ دیا ایران کا عراق کا ساتھ نہیں دیا تھا سدام کا جب سدام نے کویت پر حملہ کیا تو پھر انہوں نے صدام کا ساتھ دیا سعودیہ کا ساتھ نہیں دیا تھا کویت کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے صدام کا ساتھ دیا تھا کس نے ان لوگوں نے یہ ہمیشہ سے بات رہی ہے تو بات کہنے کہ یہ ہے کہ مودودی صاحب نے بھی ان بڑے بڑے صاحب کے پر اعتراض کیا ہستبیر معاویہ پر کاتبیں وہی ہیں یہ ہادی اور مہدی ہیں ہدایت یافتہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی ہمارے نبی کی حدیثیں ہیں ان کی فضیلت کے تعلق سے ان تمام چیزوں کو بھلا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اور دیگر صاحب کرام تاریخی روایتوں کو لے کر کے تاریخی روایتوں کو لے کر کے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا پسے پوچھ پش ڈال دی اور صحاب کرام پر اعتراض کر دیا تاریخی روایتیں کیا حدیث کا درجہ رکھتی ہیں کیا قرآن کا درجہ رکھتی ہیں تاریخی روایت جس کو لوگوں نے جمع کیا تاریخی روایتیں دو طرح کی ہیں اس میں صحابہ کی تعریف بھی ہے صحابہ کے خلاف بھی کیونکہ تاریخ جو لکھی گئی ہے شیعوں نے لکھی ہے رافضیوں نے لکھی ہے تاریخ ہماری ان لوگوں نے لکھا کیونکہ یہ لکھنے پڑھنے میں آگے تھے یہودیوں کے اولاد ہیں نا یہ ابن سبا یہودی اس نے ہی اور خارجی دونوں کو موجود اور بانی ابن سنا ہے جی ہاں اسے لکھنے پڑھنے کا پہلے سے رواج ہے اس لیے آج دیکھیے پورے میڈیا میں سب سے زیادہ جرنلسٹ کون ہے شیعہ سب سے زیادہ جرنلسٹ شیعہ اور رافزی ہیں سب سے زیادہ اردو زبان میں عربی میں ہر جگہ جرنلسٹ جو اخبار نکالتے ہیں خبریں دیتے ہیں سب سے زیادہ آپ کو شیعہ اور میں ملے گی جی ہاں اخبارات میں انہی کا تبزبہ ہے انہیں کا جو ہے ہولڈ ہے اخبارات وغیرہ میں زمانے سے چلا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ان لوگوں نے تاریخ لے کی ان تاریخی روایتوں کی بنیاد پر صحابہ پر اعتراض کر دیا اللہ کے فرمان کو نبی کی حدیثوں کو چھوڑ دیا پسے پر ڈال دیا ان تاریخی روایتوں کی بنا پر صاحبہ پتراض کر دیا بھائی وہی تاریخ روایتیں تو اور لوگوں کے بارے میں تھیں دوہرا پیمانہ کیوں رکھا آپ نے دوہرا معیار کیوں رکھا علی کے بارے میں رضی لانوں کے بارے میں آپ نے تو تاریخ روایتوں کو مسترد کر دیا کہ تاریخ روایتیں قابل قبول نہیں ہیں لیکن انہی تاریخی روایتوں کو عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں قبول کر لیا کن کا زیادہ اونچا درجہ ہے عثمان کے یا علی کا حضط عثمان کا درجہ اونچا ہے حضط عثمان تیسرے خلیفہ ہیں حسط علی چوتھے خلیفہ ہیں عثمان کے ساتھ ہمارا بین دو بیٹیوں کی شادی کی تھی ہمارے بھی نہیں تیسری بیٹی ہوتی اس کی بھی شادی کر دیتا ہمارے بھی عثمان کے بارے میں فرمایا کہ آج کے بعد جو بھی کچھ کریں گے جو بھی کچھ کریں گے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی بے شمار فضائل ہیں بے شمار مناقب ہیں لیکن ہنست عثمان کا درجہ اونچا ہے ابو بکر صدیق سب سے اونچے مقام پر نمبر دو بڑے فاروق نمبر تین ہست عثمان نمبر چار علی رضی اللہ عن جس طریقے سے خلافت میں ان کو ان کی ترتیب ہے وہی فضیلت میں بھی ان کی ترتیب ہے علیہ سنت الجماعت کا اس پر اتفاق نہ قاعدہ تو الغرت کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں کی اس طرح کی حرکتیں کی گئی۔ تو حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے نام آنے سے یہ بات آ گئی کیونکہ یہ جاننا بھی آج ضروری ہے میرے بھائیوں کون صحابہ کا چاہنے والا ہے کون صحابہ سے نفرت کرنے والا ہے صحابہ سے بدھ رکھنا صحابہ سے نفرت رکھنا یہ کفر اور نفاق ہے یہ سرکشی ہے یہ یہ عداوت ہے یہ جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ دل کے اندر صحابہ کے تعلق سے کوئی بوز رکھے نہ عزب اللہ کنظ صحابہ جنت کی اونچے بالاخانوں میں ہوں گے اللہ ربراہن کے لئے جنت کا وعدہ کل لوں وعد اللہ علسنا اللہ نے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ کیا سب صحابی کے لیے جو فتح مکہ سے پہلے اسلام رہا جو فتح مکہ کے بعد اسلام رہا سب کے لیے اللہ رب الحمن نے صور فتح کے اندر پہنچا وہ کل لنؤں اللہ علوسنا اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ رکھا ہے سب جنت کے اندر جائیں گے ان اپنے دلوں کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے اور صحابہ کے درمیان جو کچھ اختلاف ہوا ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے جب گھر میں اختلاف ہوتا ہے تو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں کیا بڑوں کے کی بیچ میں آتے ہیں ماں باپ میں اختلاف ہو گیا چھ سال سات سال کا بچہ نو سال کا بچہ ہے کیا آ کر کے اس کے اندر پڑھتا ہے نہیں بڑوں کا کام بڑے لوگ آپس میں اس کو حل کر لیتے ہیں چھوٹے اس کے اندر نہیں بولتے ہیں صحابہ کا کا اتنا اونچا مقام مرتبہ ہے. اس لیے ان کے درمیان جو اختلاف ہوا ہمیں زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے خلاص سب کے سب جنتی ہیں اور سب کو لاز ہو دے گا ہر ایک کو اللہ رب اللہ اشتہاد کیا اشتہاد میں حق پر پہنچے تو اور ملے گا نہیں پہنچے تو بھی ایک اذر ملے گا ان کو ہر حال میں ادر کے مستحق ہو پھر ہم کیوں اپنے زبان کھولیں ان کے لیے ان کے لیے عزت بھی ان کا نام ہے رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے ہمیشہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے ان سے محبت ایمان ہے یہ یہ اسلام ہے اور یہ احسان ان سے محبت کرنا اور ان سے دشمنی اور عداوت رکھنے کف رہ نفاق ہے یہ اگر کوئی صحابہ سے بگ رکھتا تو کفر ہے تو کف رہ نفاق ہے یہ اور یہ کافروں کی پہچان اللہ اقبال نے قرآن کے بیان کیا لہذا صحابہ سے سب کی محبت ہونی چاہیے انہیں کے ذریعے سب کو قرآن ملا انہیں کے ذریعے سب کو دین ملا شریعت ملی اللہ ان کے ذریعے دین کو دنیا کے اندر غالب کیا اللہ کے سب کے ساتھ جہاد کیا انہوں نے نبی کے ساتھ سفر کیا نبی کے ساتھ کھانا کھائے نبی کے ساتھ اٹھے بیٹھے نبی کی مدد کی نبی کے ساتھ ہجرت کی نبی کا حکم آنے سے پہلے آپ کے حقوق پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے نبی کے حکم پر سب کچھ چھوڑ دیا گھر بار چھوڑ دیا انہوں نے وہ جو ہے بیوی بچے چھوڑ ماں باپ چھوڑ دیا نبی کے حکم پر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا کی حالت میں جب پایا اسے یہ اتنی قربانی دی اتنا ایمان ان کا بلند تھا صحاب کرام کو صاب کر رام کو آج ہم برا بالا کہیں ان کی شان میں گستاخی کریں ان سے بغض رکھیں ان سے عداوت رکھیں جن کے ذریعے سب کو دین ملا اگر ان کے بارے میں طریقے سے رکھیں گے تو پھر ہمارا دین بھی مشکوک ہو جائے گا کہ صحابائی ایسے تھے نہ از بلّہ ایسے برے تھے تو ان سے جو دین ملے گا ظاہر بات ہو غلط ہوگا اس لیے میرے بھائی کبھی بھی صحابی کے بارے میں دل میں کوئی بوز نہ رکھے صحابی ہے خلاص عادل ہیں سکا ہیں جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے انشاءاللہ ہر صحابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے اور امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر صحابی کو جنت ہی عطا کرے گا ان شاء تو یہ ہمارا پیمانہ ہونا چاہیے اور یہ ہمیں صحابہ کے تعلق سے ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے یعنی کہ ہم ان پر اعتراض کرنا شروع کر دینا اور بلا وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں تو نبی بھی تو انسان تھے نا کہ نبی فرشتے تھے کیا نبی جن تھے کیا نبی کوئی اور مخلوق تو بھی انسان تھے تو ان بھی اعتراض کرنا شروع کر دو اعتراض بھی تو انسان تھے نبی انسان نہیں انسان تھے بھی. انسان تھے نا جی کیا دے نبی انسانوں میں سے تھے نا نبی جی انسانوں میں سے تھے تو پر بھی کرنا شروع کر دو ٹھیک ہے صحابہ انسانوں پیسے تھے ہم ان کو معصوم نہیں مانتے ہیں لیکن محفوظ مانتے ہیں ان کی نیکیوں کے سامنے ان سے اگر کچھ سو بھی ہوا کچھ بھول بھی ہوئی اس کی مثال سمندر کے سامنے ایک قطرے کی ہے بس ایک قطرہ سمندر کے سامنے قطرے کی کوئی حیثیت ہے کچھ حیثیت نہیں ہے کوئی صاحبہ سے اگر کچھ غلطی ہوئی ہم اس کو غلطی بھی نہیں کہہ سکتے ہم اتنے گئے گزرے ہیں غلطی کہنا بھی ان کی شان میں گستاخی ہم کو سو کہتے ہیں ہم ان کو بھول کہتے ہیں جو ان سے بھول ہو گئی جو ان سے سو ہو گئی وہ بھی سمندر کے سامنے قطرے کے حیثیت زیادہ نہیں رکھتی ہے یہ اتنا ان کا اونچا مقام برطرہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے کہ نہیں کھول رکھا ہے اللہ کا انسان وضو کرتا ہے جو کچھ غلطی کرتا ہے پانی کے ذریعے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں انسان نماز پڑھتا ہے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں انسان روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ نہیں ہے انسان حج کرتا ہے گوئے گناہ تو کا صاف ہو جاتا ہے وہ حج کرتے تھے نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے وزو کرتے تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو اگر ان سے سو ہو گیا بھول ہو گئی تو اللہ نے اس کو نہیں معاف کر دیا معاف کر دیا اس لیے ان کے درمیان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہمیں ہم اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھیں ان کے بارے میں جب بھی کہیں رضی اللہ انہوں ان کے لیے دعا ہی کریں ہمیشہ ہر شادی کے لیے کبھی ان کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر کوئی رنجش نہیں ہونی چاہیے کوئی حسد کوئی نفرت اور ان کے تعلق سے دل کے اندر کوئی بغض اور عداوت نہیں ہونی چاہیے بہت بڑا جرم ہے یہ, یہ, نفاق, ہے نفاق. یہ دل کا نفاق ہے یہ بڑا نفاق ہے یہ صحابہ کے تعلق سے اس ریکادہ رکھنے والے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نفاق کا شکار ہے وہ تو اللہ رب العامن ہم سب کو محفوظ رکھے ان سارے چیزوں سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور بھی باتیں کہنی شاید آدمی ہو پائیں گے اگلے درس میں پوری کریں گے بہرحال نبی کی سنت کی تعریف ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے کہ نبی کے قول کو فیل کو اور آپ کی تقریر کو سنت کہا جاتا ہے ایسی آپ کی تخلیقی جو صفات ہیں وہ صفات اور وہ شکل و صورت اگر کسی بندے کو مل جائے تو وہ بھی سنت ہے اس کے لیے شرف اور اس کے لیے عزت کا مقام اس لیے واللم نے ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا ایسی اخلقی یتی یہ آپ کے اخلاق سنت آپ کے اخلاق کا بھی نام ہے کہ آپ کے اخلاق کو اپنایا جائے آپ جو سخا کرتے تھے آپ متوازے تھے سب کے ساتھ آپ اس اخلاق سے پیش آتے تھے آپ وعدہ پورا کرتے تھے مہمان نوازی کرتے تھے جتنے بھی اونچے اخلاق ہیں تمام اونچے اخلاق آپ کے اندر موجود تھے اللہ کے سر قدیش ہے کہ ہمیں بھیجا گیا ہے کہ میں مکارن اخلاق کی تکمیل کروں اس لیے بھی مجھے دنیا کے اندر بھیجا گیا لہذا جو اونچے اخلاق ہے وہ بھی آپ کی سنت ہیں ان کو بھی ہمارے اندر پائے جانا چاہیے اگر ہم سچے امتی ہیں تو سچے اہل سنت ہیں تو کہ نبی کے تمام اخلاق ہمارے اندر ہونا چاہیے یہ نہیں کہ جو ہے اخلاق ہمارے اندر نہ پائے جائے ہمارے اندر کمر و غرور ہو ہمارے اندر جو ہے بدخلقی ہو اور سختی ہو اور جو ہے جو بھی برے اخلاق ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہوں اور ہم کہیں کہ ہم تو علیہ سنت میں سے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے غلط ہے یہ اللہ کے سور کا اخلاق بھی ہمارے اندر پایا جانا چاہیے اللہ کے سور سے ہنست آشار سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کے بارے میں کارنا قرآر کہا کہ ان کا اخلاق ان کا قرآن تھا قرآن کی چلتی پھرتی آپ تفصیل تھے قرآن میں اچھے اخلاق کا ذکر کیا گیا سارے اچھے اخلاق آپ کے اندر تھے اور جن برے اخلاق سے منع کیا گیا وہ تمام برے اخلاق آپ کے اندر نہیں پائے جاتے تھے تو اچھے اخلاق یہ بھی آپ کی سنت ہے اور سیرتن یا آپ کی سیرت سوا ان کا نا قبل ادا بیشت سے پہلے کی سیرت ہو یا بیشت کے بعد کی سیرت ہو یہ بھی سنت ہے بیشت کے بعد کی سنت تو سمجھ سن میں آتا ہے لیکن نبوت سے پہلے جو آپ نے کیا کہ وہ بھی ہمارے لیے سنت ہے ہاں بشرطی نبوت ملنے کے بعد آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہو یا اس کی آپ نے خواہش آاہر کی ہو تو آپ نے اگر نبی بننے سے پہلے جو عمل کیا وہ بھی ہمارے لیے سنت ہے بشرطی آپ نے نبی ہونے کے بعد اس عمل پر عمل اس کی خواہش آاہر کی ہو یا آپ نے اس کے اوپر عمل کیا ہو کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی حفاظت کی ہے ہمارے نبی کی حفاظت کی اللہ رب العالمین نے آپ نے نبوت سے پہلے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اخلاق سے خلاف تھا اس لیے مکہ کے مشرق آپ کو صادق اور امین کہتے تھے آپ کے پاس ساری امانتیں لا کر کے رکھا کرتے تھے نبوت نہیں ملی لیکن پھر بھی آپ کا یہ اخلاق تھا اللہ رب العبینہ آپ کے فات کی آپ نے کبھی جھوٹی قسم نہیں کھائی آپ نے کبھی نوز بلا کسی بدھ کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکائی یہ اثر نہیں جھکایا آپ نے کبھی آپ نے کوئی غلط رام کام نہیں کیا نبوت سے پہلے بھی بلکہ آپ نبوت سے پہلے یہ جو شرک اور کفر ہوتا تھا ان تمام چیزوں سے آپ کوڑتے تھے آپ غار ہرا کے اندر چلے جاتے تھے ان لوگوں سے الگ ہو کر کے اللہ نے آپ کی حفاظ فرمائی اس لیے سے پہلے بھی اگر کوئی آپ نے کام کیا اور بعد میں آپ اس کی تمنا ظاہر کی وہ سنت ہمارے لیے جیسے نبی بننے سے پہلے عبداللہ بن جدان کے گھر میں آپ گئے اور آپ نے ایک وعدہ کیا جس کا نام تھا حلف الفضول سیرت پڑھنے والے اس کو جانتے ہوں گے اس واقعے کو جس میں کچھ لوگ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے وحد پیمان کیا کہ جو بھی مکہ کے اندر مظلوم آئے گا اس مظلوم کی مل کر کے سب مدد کریں گے چاہے وہ مظلوم کوئی بھی ہو اس کی مدد کی جائے گی آپ نے اس کے اندر شرکت کی اور نبی بننے کے بعد کہا, کہا کہ آج بھی اگر مجھے ایسے معاہدے کے اندر بلایا جائے گا تو میں اس کے اندر ضرور شریک ہوں گا لہذا ایسے معاہدے کے اندر جہاں ظلم کے خلاف معاہدہ ہو انسانیت کی بقا کے لئے معاہدہ ہو جہاں مظلوموں کی مدد کے لیے معاہدہ ہو اور ان کا حق دلانے کے لیے معاہدہ ہو اس کا دین کچھ بھی ہو اس آدمی کا جو یہ کرنے والا ہے اس کے ساتھ مسلمان جا کر کے اتفاق کر سکتے ہیں یہ ہمارے نبی کی جو ہے تمنا تھی آپ نے سے پہلے کیا اور نبوت کے بعد تمنا ظاہر کی اسے نمبوت سے پہلے پیسے سے پہلے اگر آپ نے کوئی عمل کیا اور بعد میں آپ نے اس کی تمنا ظاہر کی وہ بھی سنت ہے اس پر عمل کیا جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے بعد میں تمنا نہیں ظاہر کیا اس پر عمل نہیں کیا آپ کو موقع ملا لیکن آپ نے نہیں کیا تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اس کی کیا مثال ہے اس کی مثال آپ کا غارے ہیرا میں جانا ہے نبوت سے پہلے آپ غار جاتے تھے لیکن نبوت ملنے کے بعد کبھی آپ غارے ہیرا میں تشریف لے نہیں لے گئے آپ مکہ عمرہ کرنے کے لیے چار بار آئے آج بھی آپ نے کیا موقع ملا فتح مکہ میں آپ آئے اور نئی دن تک تھے مکے میں اگر غارے ہیرا جانا ثواب کا کام ہوتا تو آپ نبوت کے بعد وہاں جاتے لیکن آپ وہاں نہیں گئے کبھی اس لیے غار ہرا جا کر کے نماز پڑھنا وہاں جانا یہ شواب کا کام نہیں ہے یہ ہاں تاریخی طور پر اگر آپ دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہو لیکن یہ کہ وہاں جانے سے ہم کو شواب ملے گا وہاں جا کر کے دو رکعت نماز پڑھیں گے عجر ملے گا یہ سب سوچ کر کے جانا غلط ہے بدھات ہے حرام ہے کوئی صحابی نہیں گیا وہاں پر نہ ابو بکر عمر گئے نہ عثمان و علی رضی اللہ نہ کوئی اور صابی گیا غار ہرا نبوت مل گئی اس کا کام ختم ہو گیا اگر نبوت کے بعد آپ وہاں جاتے تو ہم کہتے ہیں وہاں جانا سنت ہے لیکن آپ نہیں کیے نبوت کے بعد اس لیے وہاں جانا سنت نہیں ہے تو نبوت سے پہلے اگر آپ نے کوئی کام کیا اور اس کی تمنا آپ نے ظاہر کی تو وہ کریں گے اور اگر آپ نے نہیں کیا وہ تمنا بھی ظاہر نہیں کیا تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اور جو نبوت کے بعد ہے اس پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نبوت کے بعد آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ ہمارے لیے سنت ہے وہ ہمارے عمل ہے لہٰذا یہ تعریف سب سے جامع تعریف ہے سب سے اہم تعریف ہی ہے کیا تعریف آپ کے قول کو آپ کے فعل کو آپ کی تخریر کو ایسے آپ کی تخلیقی صفات کو اور آپ کے اخلاق اور کردار کو اور اس طریقے سے آپ کی سیرت چاہے بیشت سے پہلے کی یا بیشت کی بات کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بیشت سے پہلے ہے تو اس میں آپ کی تمنا ہونی چاہیے ٹھیک ہے یا آپ دوبارہ اس کو کریں اگر ایسا آپ نے نہیں کیا تو اس پربل نہیں کیا جائے گا ان تمام چیزوں کے مجموعے کے نام سدمت عام طور پر دو ہی باتیں لوگ بیان کرتے یہ تین چیزیں ہیں قول فیل اور تقریر وہ بھی کافی ہے لیکن یہ بھی آپ لوگوں کے علم میں رہے ہمارے بہت سارے مطمئن بہت سارے خطبہ ہیں اور طلبہ ہیں اس لیے تفصیل کے ساتھ میں نے اس مسئلے کو یہاں پر بیان کر دیا کہ محدثین سیرت کی تعریف میں ان چیزوں کا بھی اضافہ کرتے ہیں جو تین چیزیں میں نے بتائی تین چار چیزیں تو آج ہم نے صرف گویا کی تعریف پڑھی ہے ان آنے والے درس میں سنت کی حجیت تشرعی حیثیت کیا انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے صحابہ سے محبت میں اور مزید اضافہ فرمائے اللہ رب العالمین العماء دلوں کے اندر اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعت و خرابہ سے محفوظ رکھ عامین و محمد الرب المحمد اللہ علیہ و صاحب اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ